سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا وسیع علیہ السلام کو شہید کرنے والوں نے گرفتار کیا تھا یا نہیں کیا تھا قرآن پاک میں قطعی نس اس بات پر موجود ہے کہ میدان قیامت میں اللہ تباہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات اپنے بیان فرمائیں گے ان میں ایک احسان یہ بھی ہوگا کہ میں نے بدیشہ ان کو تمہارے قریب بھی نہیں دیا تھا اس کف تو بنے عشرا ایران کا ان کا سیرا اور پراپوزیشن جو ہے یہ بورڈ کے لیے آتی ہے کہ جو گرفتار کرنے آئے تھے وہ گرفتار تو کیا کرتے عشا علیہ السلام سے بہت دور رکھے ان کے قریب پہنچ تک نہیں سکے اب میں یہ بسم اس ورح سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھو پرانے پاک کی کت ہی نش موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے گرفتار نہیں کیا سارے مسلمان اسی عقیدے پر ہیں کہ مشیر اسلام کی گرفتاری نہیں ہوئی کہ حضور نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ صدیوں کے مجددین محدثین کو کہا سب کے سنگ اسی عقیدے پر ہیں لیکن مرزا غلام القادیانی قرآن کا منکر ہے نبی پاک کا منکر ہے تیرہ صدیوں کے مجددوں کا منکر ہے اور سب مسلمانوں کے اس یقین کے خلاف یہ ہدیوں کی بات مانتا ہے کہ مسیح کو گرفتار کر لیا گیا تھا اب قرآن کہتا ہے کہ مسیح گرفتار نہیں ہو سکے اور مرزا غلام قادیانی کادیالی قرآن نہیں مانتا ہے یہودیوں کی بات مانتا ہے اب وہ چاہتے تھے نا کہ ہم قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں گے لیکن یہاں میں بات پہلے ہی صاف کرنا شروع کرتا ہوں کہ مرزا بالکل قرآن کو ہی مانتا قرآن کا مخالف ہے یہ قرآن کے مقابلے میں یہودیوں کی بات مانتا ہے پھر یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ گرفتار کرنے کے بعد عشا علیہ سلام کو بہت ضری رسوا کیا ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ان کی داڑھی میں شراب اور ڈیلی گئی اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی کوئی ادھر سے آ کر نیجے کا زخم دیتا تھا کوئی ادھر سے تلوار کا زخم دیتا تھا اور پوچھتا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو بدا یہ کس نے مارا ہے تو خدا ہی دعوی کرتا ہے اور اتنا جلیل اور دشوا کیا حضرت ایشا علیہ السلام کو مرزا غلام القادیانی کی یہودیوں کی یہی بات مانتا ہے اور یہ ساری باتیں اپنی کتاب وسیع ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسا علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور ان کے سر پر کانڈوں کا تاج رکھا گیا جبکہ کہ قرآن پاک کی واضح نس موجود ہے وجیح الدنیا والا کہ مسیح علیہ السلام اس دنیا میں جب تک رہے ہیں باوجات اور باوقار رہے ہیں ان کو کسی نے رشوا اور ضلیل نہیں کیا اب قرآن پاک کی بالکل صاف اور سری نس موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام دنیا میں بھی با عزت رہے باوقار رہے نہ کسی نے گرفتار کیا نہ شراب ڈے لی نہ ان کو رسوار زریل کیا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاعت سے سرفراز پر گے اور ان کی وجات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی کہ ان کی شفاعت سے اللہ تعالی بہت سے گنہ کاروں کو پکیشا پر رہے گی اب قرآن پاک یہ مانتا ہے کہ وسیع علیہ السلام البیح کی دنیا والا آگرہ ہے نبی ابدر صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمان تیرہ صدیوں کے مجددین اسی بات پر ہیں کسی ایک مسلمان نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا لیکن مرزا غلام قادیانی قرآن کا منکر ہے اسلام کا دشمن ہے نبی کی باتیں بالکل نہیں مانتا تیرہ صدی, صدیوں کے مجددوں کو بھی مشرق اور بے دین کہتا ہے جو حیات مسیح علیہ السلام کے قائل تھے اور یہ یہودیوں کی بات پر پکا ایمان رکھتا ہے وسیع علیہ السلام کو دلیر کیا گیا رسوا کیا گیا اتنی رسوائی اور جلت کے بعد یہودی یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وسیع علیہ السلام کو سلیف پر مار دیا قرآن کہتا ہے وہ ماں پاک ہو وسیع علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ وسیع علیہ السلام بہت ہو گئے قتل کا لفظ انگریزی کے لفظ کل کے ہمبر ہے ہے تھپڑ وغیر مارنا کسی کو ایک قتل <سؤال> کا لفظ ہے کسی کو جان سے مار دینا گلا گھوم کر مار دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں تلوار سے ٹکڑے کر دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں آگ سے جلا دو اس کو بھی قتل کہتے ہیں پانی میں گوتے دے دو تو بھی اس کو قتل کہتے ہیں یعنی کسی کو جان سے مار ڈالنے کو عربی زبان میں لفظ قتل کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ماہ ہو وسیع علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا اب قتل کے مختلف ذریعے ہو سکتے ہیں یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو ہم نے مار ڈالنا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے شلیم پر مارا ہے تو اللہ تعالیٰ گرماتے ہیں وہ مار سالا بو ہو وسیع علیہ السلام کو سرے سے لکلی پر لٹکایا ہی نہیں گیا مرنا تو بعد کی بات ہے نا یعنی یہی بات غلط ہے کہ عیسی علیہ السلام کو کسی نے سلیم پر لٹکایا ہے تو قرآن پاک کی یہ شریح لس ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے صلیب پر لٹکایا ہی نہیں گیا لیکن مرزا کاریالی قرآن کا منکر ہے وہ اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھ گھنٹے دو چوروں کے درمیان صلیب پر لٹتے رہے اور یہ نعرہ لگاتے رہے اہلی علی لما شبقت علی اے اللہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ اصل فکرا کیا ہے آج کل جتنی بائبلیں چھپ رہی ہے اس میں الی علی لماس سبق تری شیر کے ساتھ چھپ رہا ہے لیکن کچھ پرانے تو اس کے دو میرے ہاتھ لگے جس میں شیر کے ساتھ ہے سبق تری اس لیے اب ان دونوں جملوں میں کیا فرق ہے وہ اگلی ایپ میں کرتا ہوں فرمایا کہ مسیح علیہ السلام کو سینے سے کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں اب بات یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو کسی نے لکڑی پر لٹکایا ہی نہیں اور نہ وہ مرے ہے تو آخر یہ افواہ جو اتنی بڑی پھیل گئی عیسائی بھی کہتے ہیں وہ لکڑی پر اس لیے پر لٹکائے گئے یہودی بھی کہتے ہیں کہ لٹکائے گئے تو اس افواہ کی وجہ کیا بڑی کیوں ایسی بات ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ لاکہ اس سجرا کے لیے لا رہے ہیں لاک سے پہلے جس پیل کی نفی ہوتی ہے کسی سے لاک کے بعد اسی پیل کا کسی دوسرے کے لیے اس بات ہوتا ہے بسر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا علامہ خال محمود صاحب تشریف لائے ہیں آج کال مدارس میں آپ کہتے ہیں نہیں مگر شاہ حدیث صاحب اب ساتھ لفظ لگے شب سر تشریف لائے ہیں اس چیز کی پہلے لفی تھی اس کا ویس بات ہوگا نا جس کا اس بات تھا اس کی نفی ہوگی جو لا اس دراعت کے لیے ہوتا ہے اس لیے تقدیر کا نام یوں بنے گی و لاکر کاکالو وہ سالاب و نشو کہ کسی آدمی کو گارا ضرور گیا ہے انہوں نے اس پھانسی پر لٹکایا بھی ہے اور وہ پھانسی پر بڑا بھی ہے لاکم شہل تو کات ل سالبو اس سے پہلے تقدیر نکلے گی نا کلام کی کہ انہوں نے مارا ہے کسی کو اور اس پھانسی پر لٹکا کر مارا ہے مر شم جو ان کے سامنے مسیح السری شکل کا آدمی تھا یعنی ایک مسیح وسیع تھا جس کی شکل وسیح الحمد جاسی بن گئی تھی اب اس بارے میں خود روایات میں اختلاف ہے کہ جو آدمی سلیب پر مرا ہے وہ محمد تھا یا منافق تھا بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ یہوداشکر یوتی تھا وسیع سلام کے بارہ ہواریوں میں سے <coughs> یہ منافق تھا جس نے تیس روپے رشوت لی پولیس سے اور ان کو بتایا کہ وسیع علیہ السلام فلاح جگہ ہے اور یہ بتایا کہ میں آگے آگے جاتا ہوں آپ پیچھے آ جائیں اور میں اس کمرے میں جاؤں گا آپ وہاں کسی کو پکڑ لے آ کر تو وہ تیس روپیہ اس نے رشوت لے کر آگے چلا گیا بعد میں پولیس وہاں داخل ہوئی جب پولیس اندر پہنچی تو وہاں ایک ہی آدمی تھا دو نہیں تھے اب پولیس والے یہ کہہ رہے تھے اس کی شکل کاتے تبدیل ہو چکی تھی کوئی تو کہتا تھا کہ یہ ایک آدمی ہے وہ جو رشوت والا ہے وہ کہاں گیا بخبیر ہمارا کوئی کہتے تھے یہ مسیح ہے کوئی کہتے تھے یہ مخبیر ہے آ جو تھوڑے تھا اس نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا غلط جو ہے اس کو پڑھ کر فوسی دے دو تاکہ جو ہمیں حکم ملا ہے وہ پورا ہو جائے جس کی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں اور مسیح علیہ السلام کے سارے ہماری باقی جو گیارہ تھے وہ پانی باغ چکے تھے وسیح کو پہچاننے پہ والا کوئی آدمی وہاں موجود نہیں تھا یہ جو پالیس پکڑنے آئی تھی یہ یاد رکھیں کہ یہ اس وقت وہاں حکومت رومیوں کی تھی پولیس روم, رومی تھی اور عیشا علیہ السلام اسرائیلی تھے اسی لیے پولیس جو تھی اس کو پہچان نہیں تھی کہ وسیح اور ہے انہیں تیس روپیہ رشوت دینی پڑی اب یہ پولیس جو پڑھ کر لے جا رہی ہے ان میں ایک بھی اسرائیلی آدمی نہیں ہے کہ جو پہچان سکے کہ جس آدمی کو ہم پکڑنے ہے یہ یہی وہی ہے یا کوئی اور ہے اس لیے انہیں خود اس شک ہو گیا کہ یہ کون ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے حکم پورا کرنا ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا اس کے مناسب تو پھر یہی ہے کہ وہ یہی کہے اہلی علی لما شبق تھا کہ اے اللہ اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیونکہ مردود ہو گیا تھا وہ دوسری روایت بھی آتا ہے کہ وہ شخص مخلص ساتھی تھا حضرتی علیہ السلام تھا جب چاروں طرف سے دیوار مکان کو گھیر لیا اور اس نے آ کر جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھا وسیع علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو میری جگہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے رکھا جی میں تیار ہوں وسیع علیہ السلام نے دعا مانگی اور اس پر مسیح کی شکل جو تھی وہ تاریخ ہوگئی مسیح علیہ السلام کو جبرای علیہ السلام اٹھا کر لے گئے آسمان پر یہ جب پولیس اندر گئی تو اس کو پکڑ لیا لیکن وہ شکل جو تبدیل ہوئی تھی پوری طرح نہیں ہوئی تھی کچھ شکل مسیح علیہ السلام جیسی تھی کچھ اور تھی اب ان میں اختلاف ہوا اس بارے میں پھر تو انہوں نے اس کو پھانسی پر لٹکا دیا یہ چٹھے کسی مسئلے پر دے رہا کیونکہ وہ کہ ہے اس لیے اگر وہ واقعی مخلص تھا تو پھر وہ دوسری کتاب جو ہے وہ صحیح ہے اوی علی نماز سبق ابھی اے میرے آقا اے میرے آقا آپ مجھ سے پہلے جرت میں پہنچ گئے اور میرے ساتھ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جنت میں جائے گا اب میں پھانسی کے بعد جنت میں پہنچوں گا تو اس لیے یہ دو, دو نسخے الگ الگ ہیں بائبلوں میں آج کل جو عام نسخہ چلتا اس میں شیر ہے اہلی علی لبا شبق تالی لیکن بعض پرانے نسخے ہیں جن میں اہلی علی لباس سبق دالی بھی آیا ہے اور وہ اس سوچ میں ہے کہ جو شخص پھانسی پر مرا ہے اس کو مسیح علیہ السلام کا مخلس ساتھی مانا جائے بلاکن شب گیا اس سے پتا چلا کہ یہ جو ہے اس کی ایک بنیاد یہ تھی کہ پھانسی ضرور کسی نہ کسی کو ہوئی ہے اب اس بارے میں اختلاف تھا کوئی کہتا تھا بسی ہے کوئی کہتا تھا یہ کوئی اور ہے تو اس لیے یہ افواہ پھیل گئی آپ یہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں ان تندہ جی رفت القوف ہے کہ یہ بات کہ یقیناً بسی کو پھانسی یہ تو بات ہی غلط ہے خود پھانسی دینے والوں میں اختلاف تھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو آپ پھانسی دے رہے ہیں اس لیے شدرا کے مناظرے میں پادری مجھے کہنے لگا کہ دنیا میں ہر مذہب والا تواتر کو یقینی مانتا ہے کہ وہ تباتر بات یقینی ہوتی ہے اور پرانے پاک نے تواتر کا انکار کیا ہے عیسائی یہودی دو مذہبوں کا تواتر یہ ہے کہ علیہ السلام کو پھانسی پر چلا دیا گیا اور وہ پھانسی پر مر گئے اور یہ تواتر جو ہے اس کا قرآن نے انکار کا دیا کہ یہ بات غلط ہے تو میں نے اسے کہا کہ پورے تباتر کا اگر کسی فوری صاحب سے سن لیا تھا تو اس کی تاریخ بھی پوچھ رہی کہ تبادر کیا دے کس کو ہے میں نے کہا یہ تباتر نہیں ہے افواہ ہے افواہ فو کی جمع ہے نا وہ بھی ہر دن پر چڑھ جاتی ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے, ہے افواہ اور لوگ ان پر جو تواتر کا مارا نہیں جانتے وہ افواہ کو بھی تباتر سمجھتے اسی لیے انگریزی بھی افواہ کے لیے لفظ ہے بیش لیس کہ بے بنیاد تواتر کی تو بنیاد ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہو کہ واقعی یہ وسیع ہے جس کو بڑک پھانسی پر چڑھایا ہے اسی وقت سے پھر اتنے لوگ اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو تواتر کہتے ہیں اور میں نے کہا کہ وہاں وسیح علیہ السلام کو پہچاننے والا ایک آدمی نہیں تھا تو یہاں تو خبریں بعد بھی نہیں ہے تباہر آپ کیسے بنائیں گے ایک آدمی نہیں تھا جو وسیع علیہ السلام کو پہچانے آ کر وہ کہنے لگا کہ نہیں وسی علیہ السلام کا شاگرد جو بھرنا اس وقت پھانسی کے پاس کھڑا تھا میں نے دیکھا نہیں وہ بھاگ گیا تھا وہ کہنے لگا نہیں کھڑا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دکھائے جیل میں کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تین گھٹے کی بولت دیں زور کے بعد آ جائے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت ہمیں حوالہ یاد رہی ہے ہم ریفرنس کو اٹھاتے ہیں والوں والی کتابیں اور پھر یہ تلاش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں زور کے بعد چلا گیا تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ ابھی تک ہمیں حوالہ بھی ملا میں نے کہا میں تو یہاں بہمان ہوں پھر میں نے چلے جانے کا اب جگہ آپ تلاش کرنا چاہتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید آپ یہی تلاش کرنا چاہتے ہو میں نے یوہ رکھیں جھیل میں نکال کر رکھا چل گئے دیکھیے نا کہ یہ پیارا شگرد جو تھا وہ اس بھیڑ میں شریک تھا تو میرے ساتھ لکھا کہ وہ بھی بھاگ گیا تھا یہ آگے لکھا کیا اس کو کسی نے کہا کہ یہ مسیح کا شگرد ہے اور وہ پیچھے بھیڑ میں تھا مسیح تو آگے جا رہے تھے رہ. وہ تو جیسے بھیڑ پیچھے چلی پر آگے تھی اس میں اس کو اس دیکھا تو نہیں کہ یہ جس کو کون کا لے جا رہی ہے کون ہے البتہ شاید وہ اب قریب جاتا پھانسی کے تو پھر شراک کر لیتا یا اسے بھی شبہ ہوتا کیونکہ شکل تبدیل تھی لیکن کسی نے کہا کہ یہ وسیع کا شاگرد ہے پولیس والوں نے اس کو پکڑنا چاہا اس کی چادر چپا بھی تھی چادر پر ہاتھ ڈالا تو چادر پولیس والوں کے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ بےچارہ دن بہا گیا تو میں کہا یہ کے اس مناظر کا نام تھا علی اللہ مجاہد جو وہ مناظرہ کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ تو یہ نقل وجاہد کو بدنام کر رہا ہے جس خدا کے قطب مسیح کو خدا کرتے ہو نا جس خدا کے بندے تیس کھوٹے روپئے بھی خدا کو بیچ کر بار گئے وہ مجاہد مجھے تم سے زیادہ زلیل دنیا میں کوئی قوم ہے ہی نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو لکھتا ہے عناص اللہ بجاہد جو ان کا مناظر ہے اور ہے وہ بھی گجرات کا اصل مداظر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دجی دفوبی شک شکل ہو کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھانسی بھی خود ان میں اطلاع اور شک تھا کہ جس کو پکڑا ہے وہ کھایا کر تو میں نے کہا تمہارے انگریزی کانوڈری کم سے کم دو آدمی پہچاننے والے چاہیے کہ بھائی ہمارے سامنے پھانسی ہوئی ہے یہاں ایک بھی نہیں ہے تو یہ افواہ تھی جو پولیس نے پھیلا دی اور بھیڑ والے بھی اسی افواہ کے پیچھے لگ گئے پھر ہر گھر میں یہ افواہ پھیل گئی تو پرانے پاک نے کسی تبادل کا انکار نہیں کیا ایک غلط افواہ کا انکار کیا ہے جو غلط افواہ پھیل گئی تھی آگے ان کے پاس علم تھا ہی نہیں کچھ کیونکہ علم تو آپ آکر کتابیں پڑھ چکی ہیں اصول کی علم یقینی تبادر سے حاصل ہوتا ہے علم اطمینات جو ہے یہ شورت سے خبریں باز بھی ہو تو موجب علم نہیں ہوتی موج عمل ہوتی ہے خبریں واضح جو ہے اس سے علم حاصل نہیں ہوتا زن نصیب ہوتا ہے البتہ وہ زن موجب عمل ضرور ہوتا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے عمل کرنا واجب ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم تباتر کہتے ہو یا علم کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کسی نہ شہرت ہے نہ تباتر ہے علم تباہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیم کو پھانسی دے دی گئی ان کے پاس زن ہے اور کچھ بھی نہیں وہ علم زن لا یوگر مذہب شیا جس میں حقیقت کا نام نشان تک نہیں یہ بات تو صاف ہو گئی کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے سولی پر نہیں لٹکایا کہ جائے کہ مسیح علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہو لیکن اگلی بات یہ ہے کہ پھر افواہ کیوں پھیلی اس کا جواب بھی دے دیا کہ کوئی اور آدمی شریف پر مرا ہے لیکن آپ مسیح علیہ السلام کہاں گئے وہ اگر پہت ہوئے ہیں تو اس واقعے کے بعد کسی کو ملے بھی تو نہیں نا کسی کو ملتے شگن وہ خصوصی جگہ میں ملتے اور پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کسی نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا وہ کہاں گئے اب اس کا اللہ دوبار پہ جواب دیا ماں کا تلو ہو یقیناً بر رفا یہاں جو مرزا علی کا اصل مغالطہ ہے جس دھوکے پر وہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک نیا عقیدہ گڑا ہے جس کا الزام لگایا ہے عیسائیوں پر کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو آدمی پر مرتا ہے وہ لانچی مرتا ہے اس پر وہ حوالہ تو رات کا دیتا ہے لیکن نامکمل لیتا ہے تو رات کے پانچویں اٹھارہویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے جو موج پہ لڑ دوں جھوٹا نبی ہونے کا دعوی کرے یا لینا وغیرہ کرے شادی کے شدہ ہونے کے بعد تو ایسے آدمی کو سلیب پر مار دیا جائے وہ موت لانتی موت ہے تو اس موت کو لانتی سلیب کی وجہ سے نہیں کہا گیا اس لانتی کا کی وجہ سے کہا گیا مرزا کا نے اس سے یہ عقیدہ کر لیا کہ جو بھی سلیب پر مرے خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو سلیب پر مرنا ہی لان کی موت ہے اب یہ پہلے اس نے ایک مفروضہ گڑا کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ لانتی موت مرا اللہ تعالی نے رفا کا استعمال کیا کہ نہیں ان کو اللہ نے عزت کی موت دی اب وہ رفع کا معنی موت کرتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو مفروضہ ہے حالانکہ یہ مفروضہ ہی سرے سے غلط ہے کیونکہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے احادیث کا بھی منکر ہے تھرات اور انجیل کا بھی یہاں من ہے وہاں بھی یہی لکھا ہے تو میں کہ جس نے لانتی کام کیا ہوگا اس کی بات لانتی ہے سلیم نہ کسی کو لاتی بناتی ہے نہ محروم بناتی ہے پرانے پاک میں یہ ہے کہ ناسل بنکم کی جزوئی نہ اور احادیث میں ہے کہ وہ جو جادوگر تھے صبح کے وقت جادوگر تھے کافر تھے پھر یہ مان لے آئے تو ان کو سوری پر مار دیا گیا اور وہ شہید کہ اب دیکھیے جادوگر سوری پر مرے ہیں تو کسی کا عقیدہ نہیں کہ یہ نان موت مرے ہیں بلکہ سارے ان کو شہید کہتے ہیں جس طرح صحیح مسلم شریف میں وہ لمبا قصہ ہے حضرت عبد الرابن تعمت کا جو پہلے زمانے میں تھا اور اس کو اس کا باپ کسی اس کا باپ وزیر تھا بادشاہ کا تو اس زمانے میں بادشاہ ایک جادوگر کو بھی رکھا کرتے تھے تاکہ وہ دشمنوں پر جادو کرتا رہے تو وزیر کا بیٹا بڑا سمجھدار تھا اس کو منتخب کیا گیا کہ پہلا جادوگر بوڑھا ہو گیا پتہ نہیں کم مر جائے اس لیے نیا جادوگر تیار کرنا چاہیے تو وہ نیا اس وزیر کے لڑکے کو جادوگر ایک اور تھا اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا تاکہ یہ جادو میں کمال حاصل کرے اب یہ روزانہ صبح جاتا تھا شام کو واپس آ جاتا گا ایک دن جب جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک جگہ ہے ایک مکان اس میں بھی کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں پوچھا کیا ہے کہ یہاں پڑھائی ہو رہی ہے کیونکہ یہ کیا ہے تو وہ کوئی حضرت عیسی علیہ السلام کا شاگرد تھا جو انجیر کی تعلیم وہاں دیتا یہ لڑکا سارا دن سنتا رہا اس تعلیم کی طرف اس کا دن زیادہ مائل ہو گیا اب اس لیے یہ قصہ شروع کر دیا کہ ایک دن ادھر جاتا ایک دن ادھر رہتا اب جادوگر کا کچھ دنوں بعد پیغام آیا کہ شاگرد نہیں آ رہا اس سے پوچھا کہ تو کہاں جاتا ہے اس نے کہا کہ میں تو ایک اور جگہ پڑھتا ہوں آج کل باپ نے پیٹا کہ وہیں جاؤ اب یہ وہاں جا رہا تھا پھر تو راستے میں اس دن عجیب واقعہ پیش آیا کہ ڈراؤنی شکل ہے جانور ہے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. اس نے دل میں سوچا کہ آج امتحان کا موقع آ گیا ہے اس نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور پتھر مارتا ہوں یہ جانور مار جائے اس نے اٹھا کے ایک پتھر مارا وہ جانور نہیں مارا اس نے کہا کہ یادہ وہ دوسرا آدمی جو انجین پڑھاتا ہے اگر وہ سچا ہے تو میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں پتھر پھینکتا ہوں اس نے پتھر پھینک کر تو جانور مار گیا اس پتھر سے اب اس کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اور وہ چیز غلط ہے اب وہ روز اسے پیٹ لے کر وہ پھر وہیں جانا پڑھنے کے لیے آ کر وزیر نے سوچا کہ ابھی تو بات مجھ تک ہے جب بادشاہ پر کھل جائے گی بات اور اسے پتہ چلا کہ یہ لڑکا جادو سی نہیں جا رہا تو بادشاہ مجھے بھی مدد سے نہ کر دے گا اس نے بادشاہ شکایت کر دی کہ میرا بیٹا تو بگڑ گیا ہے اس کو بلایا اس نے کہا کہ بھائی تو کس کو خدا مانتا ہے کہ جو سچا خدا ہے اور میں علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی مانتا ہوں کہ تم مجھے سجدہ نہیں کرے گا کہ نہیں میں تو تجھے سجدہ نہیں کرتا اچھا بھائی لے جاؤ اس کو پہاڑ پر اور پہاڑ کی اوپر چوٹی سے گراوٹ آ کے مر جائے اب پانچ چھ آدمی اس کو لے گئے پہاڑ کی اوپر چوٹی پر گئے جب وہاں پہنچے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو پہاڑ میں نزرا آیا وہ سارے گر کے مار گئی یہ کھڑا رہا اب یہ پہاڑ سے اتر گا پھر واپس آ گیا ایک دو دن کے بعد دربار میں پہنچا ہمارے درد کے حیران کے باقی کئے جو مر گئے ہیں ایسے ہوا اللہ تعالی سے زلزلہ آیا پھر انہوں نے کہا کچھ لوگ جو تھے اب وہ بادشاہ کو چھوڑ کر بچے کے ساتھ ہو گئے کہ یہ بھی سچا آدمی ہے پھر بادشاہ نے کہا کہ اس کو جاؤ اور کشتی میں بٹھا کر دور سمندر میں جا کر کار گرکار کیونکہ یہ تو ہمارے دین کو خراب کرے گا اس کو لے گئے دور کشتی جب چلی گئی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو سچا ہے تو کشتی الٹ گئی اور اوٹا اوٹا پھر سیدھی ہو گئی وہ سارے نیچے گر گئے یہ کشتی میں بیٹھا رہا پھر کشتی کنانے لگی یہ پھر دربار میں پہنچ گیا اب وہ مسئلہ بن گیا ہر جگہ یہ شرط ہوگی کہ ایک بادشاہ آدمی ہے اس کو بادشاہ مارنا چاہتا ہے اور وہ اس کو مارنے والے مر جاتے ہیں وہ زندہ گرا جاتا ہے آ کر وہ سارے آج آ گئے اس کو تیر مارتے ہو بھی اثر نہ کرتا اس سے پھر پوچھا گیا کہ تو کس طرح مرے گا تاکہ میری موت کا ایک ہی طریقہ ہے اب کہ مجھے پھانسی پر چڑھا کر اور میری کن پر تیر مارا جائے یہ کہہ کر کہ بس میں رب حاضر غلام اس لڑکے کے خدا کے نام کے ساتھ تیر مارتے ہیں تو پھر میں مر سکتا ہوں ورنہ میں نہیں مرتا چنانچہ عبداللہ بن تامر کو لٹکا دیا گیا اور اس کے بعد تیر مارا بحث میں رب حاضر غلام کی کا یہ ہوا کہ وہ عبداللہ بن تامر تو شہید ہو گیا لیکن وہاں جو ہزاروں لوگ کھڑے تھے وہ سب پکارے تھے اٹھے آ بندہ بے حاضر غلام آ بندہ بے حاضر غلام وہ ایک کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ سارے ادھر چلے گئے تو یہ عبداللہ بن تابر کا قصہ صحیح مسلم شریف میں ہے اب اندازہ لگا ہے کہ اس کو سارے شہید کہتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ پھانسی پر مرا ہے اس لیے یہ لانچی موت مرا ہے اس طرح حضرت کے صحابہ میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مکابروں نے پھانسی پر مارا تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ شہید ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرت خبیب نام کی موت مرے ہیں مرزا کادیا جی نے سارے دینوں کے خلاف یہ ایک مقروضہ جھوٹا گڑا کہ جو سلیب پر مرتا ہے وہ نام کی موت مرتا ہے اب اسی مقروضے کو یہاں دخل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب رد کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے مسیح کو نام کی موت مارا ہے نہیں پر رفا اللہ رہے اللہ نے اس کو عزت کی موت دی ہے اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر رفع کے معنی عزت کی موت ہے تو جن احادیث میں نزول کا لفظ ہے پھر اس کا معنی ذلت کی موت کرنا چاہیے نا وہاں عزت کی موت ہے تو یہاں ذلت کی موت مانا ہونا چاہیے نزول کا تو یہ سب مرزا قادیانی کی خرافات ہے اللہ تعالیٰ نے سف فرما دیا وہ ماں کا ہو مسیح علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا جان سے نہیں مارا بر رفا اللہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا مرادرے میں قادیانی کہنے کا میں ہنمرشا کہ یہ رفع کے کتنے معنی ہوتے ہیں اس کا حقیقی مانا کیا ہے مجازی مانا کیا ہے آپ کو پتہ ہے لفا کے معنی کتنے ہوتے ہیں میرے تو شاید دس کروڑ ہو جائے دس کروڑ ہو جائے تو پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں ہر زبان میں لفظ کا حقیقی اور مجازی مانا استعمال ہوتا ہے لیکن سیاق و شباق جو ہے وہ اصل معنی کو متعین کر دیتا ہے کہ یہاں مانا حقیقی مراد ہے یا مزاجی مراد ہے تو اس لیے آپ دس اور معنے بھی رکھا کہ مجھے دکھا دیں لغت میں سے اس آیت میں رکھا جسمانی کے سوا اور کوئی معنی بن سکتا ہی نہیں پھر میں نے دو فکرے کاج پر لکھے جو لکھا لفظ شیر ہے یہ پتہ نہیں لاکھوں مرتبہ دنیا میں درندے حقیقی مانا میں استعمال ہوا ہے اور لاکھوں مرتبہ دنیا میں مجازی مانا میں بہادر آدمی کو شیر کہا گیا ہے کوئی آدمی گر نہیں سکتا کتنی مرتبہ یہ دنیا میں حقیقی مانوں میں استعمال ہوا ہے کتنی دفعہ یہ مجازی مانوں میں استعمال ہوا ہے اب کوئی شیر اکٹھے کرتا رہے فلان شیر میں یہ ہے فلاں شیر میں یہ ہے تو وہ فیصلہ نہیں ہوتا فیصلہ سیاق کو سوا کے ہوتا ہے میں نے پہلا فکر یہ لکھا کہ چڑیا گھر میں شیر کا پنجرا ٹوٹ گیا اس نے ایک آدمی پر حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گیا اور وہ آدمی ہسپتال پہنچنے سے پہلے پہلے دم توڑ گیا شیر نے حملہ کیا اب میں لکھا آپ لاکھ شیر مجھے سنا دے کہ بہادر آدمی کو کہا گیا ہے شیر لیکن یہ فکرا بتا رہا ہے کہ اس میں شیر سے مراد درندہ جانور ہے بہادر آدمی نہیں اس کا اور کوئی معنی ہو سکتا ہی یہاں نہیں موسیٰ فکرا میں نے لکھا کہ دوستو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہمارے شیر نے گسل کر کے کپڑے پہن لیے ہیں ابھی تقریر کرے گا اب یہاں بھی شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں درندہ مراد نہیں کیونکہ درندہ انسانوں میں کھڑیوں کا تقریر نہیں کیا کرتا تو ہر آدمی سمجھے گا کہ یہاں شیر سے مراد بہادر آدمی ہے درندہ نہیں تو دیکھو جس طرح ان فکروں کا سیاق و سباق متعین کر رہا ہے کہ یہاں حقیقی من مراد ہے یا مجازی مراد امراد ہے اسی طرح یہ جو قرآن کا سیاق و سباق ہے یہی سیاق و سباق آپ کسی بارے میں بیان کر دیں چھوٹا سا بچہ بھی یہی مانے گا کہ یہاں نفع جسمانی ہے دیکھیے وہی نقشہ آپ کسی اور کے بارے میں کھینچ دیں ہم یہاں بیٹھے ہیں تین چار آدمی آئے بڑے پریشان تھے کہنے لگے کہ آج پورا آدمی جو تھا اس کو دوسروں نے گھیر لیا چاروں طرف سے مکان کو گھیرا ڈال لیا اور وہ اسے قتل کرنے کے لیے آئے تھے اینڈ موقع پر اس کے دو دوست کار پر پہنچے اور اس آدمی کو اٹھا کر لے گئے دیکھیں یہ وہی ماحول ہے نا وہاں بھی حضرت عیشا علیہ السلام جو ہے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ عیدا علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے ہیں یہی مقصد ہے نا ان کا اب یہاں کوئی بچہ بھی یہ نہیں مانے گا کہ ان لوگوں نے گھر والے کو تو قتل کر دیا ہے کار والے جو تھے وہ اس کی چیئرمین کو اٹھا کر کار میں رکھ کر لے گئے تھے اس کے مرتبے کو وہ چیئرمین تھا یا وہ ڈاکٹر تھا لوگوں نے اس ڈاکٹر کو تو قتل کر دیا ٹکڑے وکڑے کر دیے دیکھو اسے ڈاکٹری کار میں رکھ کر لے گئے تھے تو کوئی بیو کو بھی ایسی بات کہنے کو تیار نہیں ہوگا وہ یہی کہیں گے کہ جس کو قتل کر لیا ہے تھے جس ڈاکٹر کو اسی ڈاکٹر کو زندہ سلامت کار میں بٹھا کر وہ لے گئے تو تبھی وہ ناکام ہوئے نا تو یہاں بھی یہی حالت ہے کہ مسیح علیہ السلام کو دوسروں نے گھیر رکھا ہے شہید کرنے کے لیے اکٹھے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ ناکام رہے اللہ تعالی نے مسیح اللہ اسلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تو یہاں رفا جسمانی کے سوا اور کوئی مانا دین میں آ سکتا ہی نہیں کوئی رفا کے کتنے بڑے کر لے لیکن یہاں سے آپ اس بات یہی بتا رہا ہے کہ رفا جسمانی برادر تو فرمایا وہ ماں کا تلو یقین برا کا اللہ علاح کا تھا یہاں بل ابتالیہ آ ہے اب پہلی بات جو ہے وہ ماں کا تلو یقین برا کا یہ بھی یاد رکھیں بال ابتالیہ ہے پچھلا فکرا پہلے کو باطل کرے گا اب اگر روح کا اٹھانا مراد دیا جائے تو پہلے کو بازوں کہ تو قدر ہو گیا نا کیونکہ روح کا اٹھانا اور قتل ہونا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں یہ ایک دوسرے کو باطل نہیں کرتے اگر درجہ بلند کرنا مراد ہو تو پھر وہ بھی قتل کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے دیکھو نا شہید کا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ لاکہ اشتراک والا استعمال فرمایا یہاں بل ابتداد استعمال فرمایا ہے کہ بل کے بعد جو فکر ہے وہ پہلے فکرے کو ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پہلا فکرا باطل ہو جائے نہ ہو وہ ماں کا تلو ہو اب یہاں قتل ہے وہاں رفا ہے رفا ایسا مراد لیا جائے گا کہ جو اس جسم کے بارے میں جو مسئلہ ہے اس کو ختم نہ کرے اب اگر قتل وہ ماں کا تلو ہو تک جسم کے ساتھ ہے نا اگر روح کا رفع مراد ہوگا تو جسم قتل ہو جائے روح کا رفع پھر بھی ہو جاتا ہے تو کسی چیز کا ابتدار نہ ہوا جسم قتل ہو جائے تو مرتبہ پھر بھی براد ہے شہید کا اس لیے کسی چیز کا ابتدار نہ ہوا تو فرمایا ماں کا تلو ہو یقین بر ربا اللہ علیہے. تو فصل نے یہاں ایک اور بات لکھی ہے کہ راپا یہاں سیگا بازی لائے ہے کیونکہ پیچھے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے ولاق شکریہ لوں کہ مسیح لاشرام کو تو قتل نہیں کیا گیا ان کے کسی مسیح کو قتل کیا گیا پھانسی پر مارا گیا یہاں پر راپا کا لفظ آیا کہ جس وقت وہ کسی مشین مسیح کو گرفتار کر رہے تھے پھانسی کے لیے اس زمانے ماضی میں پہلے پہلے مسیح اٹھائے جا چکے تھے اب یہ رفا جو ماضی کا سیگا ہے یہ بھی بتا رہا ہے کہ رفا رو تو جب مانا جائے پہلے مسیح کی موت ہو جائے تو موت ہوئی نہیں چرے تھے بلکہ مسیح مسیح کی بھی موت سے پہلے مسیح کو اٹھا لیا گیا ہے اور رفا روح تو جب ہی ہوگا نا کہ مسیح مر جائے پھر رفا رو کیا جائے تو یہاں سرے سے وسیع اسلام کی موت کا ذکر کیا وسیع مسیح, مسیح اس کو قتل کرنا تھا اس کے گرفتاری سے پہلے پہلے مسیح اٹھایا جا چکے اور اس وقت مسیح زندہ مال جسم, جسم مال رو تھے اس وقت وہ ان کی صرف رو نہیں تھی تو بر رہا تھا اللہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ان کا کان اللہ عزیز ان اب یہاں اللہ تعالی نے اپنی دو خاص سفاج کا ذکر فرمایا ہے ایک عزیز کا کہ یہاں کوئی ایسا کام ہوا ہے جس میں بڑی قدرت کا ہے اور موت کے بعد روح کو اٹھانا ایک عام عادت ہے وہ کوئی خاص قدرت کو نہیں جاتی البتہ جسم کا اٹھنا یہ ایک خاص واقعہ ہے اس لیے اگر وہ روح کا اٹھانا مراد لیا جائے یا درجہ بلند کرنا مراد لیا جائے تو سفتے عزیز اس سے اس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں اور حکیمہ کہ اللہ تعالی کی اس میں خصوصی حکمت تھی کہ پہلے جب بگاڑ ہوتا تھا اللہ نیا نبی بھیج دیتے تھے اب چونکہ حضور پر نبوت ختم ہو چکی ہے اب پہلے نبی کو بھیج دیں گے تاکہ وہ آکرش بگاڑ کو ختم کر دیں اور حضرت کی خطر بوتھ بھی باقی رہے غور اللہ و عزیز حکیمہ اب یہ سارے شعبے قرآن نے صاف کر دیے کہ مسیح علیہ السلام کو سرے سے گرفتار ہی نہیں کیا گیا مسیح علیہ السلام کو سرے سے جلیل نہیں کیا گیا وسیح اسلام کو سرے سے سلیم پر لٹکایا ہی نہیں گیا کسی مسیح مسیح کو سلیم پر مارا گیا مسیح علیہ السلام بھی نظر نہیں آیا کہاں گئے اللہ تعالی نے اپنے پاس اٹھا لیا لیکن اب ایک شبہ ابھی اور باقی ہے کہ یہ جو وعدہ ہے کل و نفس ذائقہ دن موت کہ ہر ایک جی کو موت آئے گی یہ وعدہ عیشا علیہ السلام پر بھی پورا ہوگا ان کو موت آنی ہے یا نہیں آنی اور آئے گی تو وہی آسمانوں پر ہی آ جائے گی یا زمین پر آ کر پھر موت آئے گی اب یہ سوال ابھی باقی ہے تو چونکہ قرآن پاک فیصلہ ہے اس لیے اس میں کسی بات کو تیسرا نہیں چھوڑا گیا پر وہ ام بن آل کتاب اللہ لو بنند قبل موت ہی کہ نہیں ہے کوئی اعلی کتاب میں سے وہ ضرور ضرور ایمان لائیں گے آئندہ زمانے میں وسیع علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے اب یہ سمجھا مجھے کہ اہلی کتاب جو ہے یہ چوتھے آسمان پر بستے تھے یا تیسرے پر بستے ہیں اور ایمان لانے اور کفر کرنے کی جگہ زمین ہے یہ آسمان اب اللہ تعالی نے بتایا کہ آئندہ زمانے میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اہلی کتاب جو زمین پر بستے ہیں وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اس سے پتہ چل کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ آئیں گے جہاں ایل ای کتاب بستے اور پھر ایلے کتاب ان پر ایمان لائے گی یہ آیت ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صاف اور واضح طور پر بہت قدم از آ ہے قبلہ بہت ہی اب دیکھیے جتنی زمینیں یہاں پیچھے ہیں وہ ماں کا لو ہو زمین کس طرف جی بسیر اسلام کی طرف وہ مار سال گو زمین کس طرح جاری ہے بسیر اسلام کی طرف وہ ماں کا تو ہو یقید زمیر وسیح کی طرف جا رہی ہے اس طرح بہت ہی یہ زمین بھی علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو اللہ تعالی بہت کل قرآن میں مسیح کبھی اجتماع پروا دیا لیکن اس زمانے کو کمل موت کا زمانہ قرار دیا کہ ابھی مسیح علیہ السلام پر موت نہیں آئی علیہ السلام پھر نازل ہوں گے زمین پر جہاں اہل کتاب بستے ہیں اور وہ اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور پھر عیشا علیہ السلام ان کے ایمان کی شہادت کے کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان پر رہیں گے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے اب دیکھیے بات بالکل صاف اور واضح ہو گئی صحیح بخاری جلد اول صفحہ چار سو نبے پر باب نزور علیہ السلام ہے بہاری جلد میں چار سو نبے تو فرما رہے حضرت ابو اللہ حضور پاک نے قسم کھا کر فرمایا ون نظیر نقص و محمد یاد کہ اس خدا ذات کی قسم ہے اس کے قبضے میں میری جان ہے یمزرند افیکم ہی سبر مریم ہاکامن عدالت ضرور ضرور تم میں ناظل ہوں گے عیسا مریم کے بیٹے یل جندی خود مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسم کھا کر بیان کرے تو پھر اس کے بیان کے مجازی معنی زیاد نہیں ہوتے صحیح معنی لیے جائیں گے کیونکہ قسم کے ساتھ وہ اپنے بیان کو موقع کر رہا ہے رسول اقدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی تو اتنی واضح تھی کہ آپ بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرما دیتے تو کافر بھی آپ کو صادق اور عملی نہیں کہتے تھے لیکن اگر آپ قسم کھا کر کوئی بات ارشاد فرما دے اس کے سچا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے یہاں اللہ کے پاک کا گمبر کسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں نَفْسُ ولزی نب و فِيكُمْ کہ ضرور ضرور تم میں نازم ہوں گے کسم الگ ہے پھر یہ تاکید اتنی موقع بات جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ضرور ضرور نازم ہوں گے کون عیسا کون سے اسے عیسا وریم کے بیٹے کامک بن گسیٹی نہیں ایسا بن وردہ دوں گی تو جس طرح یہاں نزول کا لفظ ہے اب قرآن اور سنت میں یہی فرق ہوتا ہے نا کہ ایک پہلو کو قرآن نے واضح کر دیا دوسرے پہلو کو سنت واضح کر دی گی اب رفع کا لفظ تو قرآن میں صاف آ گیا رفع اللہ ہے اور نزول کا لفظ حدیث میں آ تو جس مسیح کا رفا ہوا تھا اسی مسیح کا نزول ہوگا اور رفا عیسیٰ بن مریم کا ہوا ہے گاما بن کو سٹی کا رفا نہیں ہوا اس لیے فرمایا نیم زیر الفیک میسا بن مریم اور رفا کے بعد نزول کا معنی متعین ہے یہاں بھی وہی دھوکہ دیتے ہیں کہ جن نزیر مہمان کو بھی کہتے ہیں نزیر مسافر کو بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ مجازی مانوں میں یہ لفظ ان مانوں میں آتا ہے لیکن رفع کے مقابلے میں جب بھی نزول ہوگا جب رفع جسمانی متعین ہے تو نزول جسمانی متعین ہے تو دیکھو ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ کو سیاق و سباق سے کاٹ کر الگ رکھ دیتے یہاں اب رفع کا لفظ جب تک سیاق و سباق میں ہے اس کا دوسرا منف بن نہیں سکتا اور اس کو یہاں سے کاٹ کر قرآن بم کر دے یہاں لفظ رفع کا رکھ دے تو پھر تو آپ سا ساری عمر کا ایسا نہیں کر سکیں شیر کا لفظ یہاں لکھ لیں سیا کو سب سے کاٹ کر تو آپ دس شیر پڑھیں گے وہ بیس پڑھ دے گا آپ ایک مانا ساتھ پڑے دوسرے میں شیر پڑھ دے گا تو جتنے بھی بادل پھر کے ہیں یہ اصل میں سیا کو سب سے کاٹ کر لفظ کو الگ کر کر پھر لفظ پر بیس شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سرے سے یہ طریقہ ہی غلط ہوتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام پیدا ہوں گے وہ پہلے فوت ہو گئے پیدا ہونے کے لیے بارہ ہزار کا لفظ عربی میں ہمارا چیلنج ہے کہ مسیح کے لیے یہ لفظ قرآن اور حدیث میں قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا تو یہاں جزول کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے یہ قرآن کے لفظ رفع کے مقابلے میں آیا ہے نا تو جس کا رپا ہوا ہے اسی کا نظور ہوگا یم پی کم ایسبر وریم کا بیٹا ایشان نازل ہوگا ہاکمند حکم بن کر آئے گا حکم کے نی بنے گا وہ یہودیوں عیسائیوں اور مسلم اور مسی کہ سچا مسیح کون سا ہے جھوٹا مسیح کون سا ہے کیونکہ یہودی عیسائی مسلمان یہ سارے جانتے ہیں کہ جھوٹا مسیح دجال قدر قتل نہیں ہوگا اب مسیح الحم آ کے سب کے سب سامنے مسلمان بھی کھڑے ہیں عیسائی بھی کھڑے ہیں یہودی بھی کھڑے ہیں ان کے سامنے دجال کو قتل کر دیں گے اور آنکھوں سے دکھا دیں گے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے جو سب کے سب نے قتل ہو گیا ہے اور میں سچا مسیح ہوں جو جھوٹے مسیح کو قتل کر رہا ہوں اور حکم وہی ہوتا ہے جو مسلم بین اور ہو تو یہ اسرائیلی کو پر ایوان مسلمان بھی رکھتے ہیں عیسائی بھی رکھتے ہیں اور یہودی بھی مسیح کو مانتے تو ہے نا کہ ایک مسیح آ ہے اس لیے حکم تو وہی ہوتا ہے جو مسلم بین اور ہو مرزا کادیانی کو نہ یہودی مانے نہ عیسائی مانے نہ مسلمان مانے اور مان دہ مان میں تیرا بہ مان یہ خام کہیں حکم بننے کے لیے آ گیا پھر وہ حکم بن کر آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا بلکہ حاکم بھی ہوگا وہ کافروں کا غلام بن کر نہیں آئے گا یہ ساری عمر ملکا وکٹوریا کا غلام رہا اور اس کی تاریخیں کرتا رہا اے ملکا وکٹوریا آسمانوں کے پرشتے تیری سڑکوں پر جھاڑو دے رہے ہیں اور اللہ نے تجھے زمین میں عزت بخشی ہے اور دوسری جت یہ ہے کہ تیرے ہی زمانے میں اللہ نے مجھے مسیح بنایا ہے اس لیے اب تیری حکومت میرے ساتھ مل کر دور نہ دور ہو گئی ہے اب یہ تقریباً پچاس سفے کا خط لکھا اس کو خود ہی شیخ جی کی طرح سوچ لیا کہ جب میں نے اتنا اچھا خط لکھا اس کو بڑی اس کی اس تو مجھے ضرور وہ کوئی خطاب دے گی ادھر احترام ڈال لیا لا کا کتاب اور عزا لا کا کتاب ان کی تجھے عزت کا خطاب ملنے والا ہے تجھے عزت کا خطاب ملنے والا ہے لیکن اس نے گاؤں پوچھا جی اس کو کہ تو ہے کور اور کدھر رہتا ہے وہ خط بھی گیا ویسے اور عزت کا خطاب بھی نہیں ملا یہاں تک لکھا کہ میں تو تیرا ہی خود کا آج پودا ہوں